اور جو کفر کرے تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ انہیں ہماری ہی طرف پیرنا ہے ہم انہیں بتا دیں گے جو کرتے تھے بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے